المفردات کے اندر میں آپ سے ان کے کچھ معنی پوچھوں گا ٹھیک ہے المفردات میں صحیح تو جلدی جلدی سے ذرا بتائیے گا اب یہ تو آپ جانتے ہیں سفید کو کہتے ہیں اسود سیاہ کو کہتے ہیں ٹھیک ہے کالا رنگ احمر لال کو کہتے ہیں اخضر کون سے رنگ کو کہتے ہیں رول نمبر پندرہ اخضر اخضر رول نمبر پندرہ جلدی سے بتائیں جلدی سے ہاں اخضر سبز اصفر کون سے رنگ کو کہتے ہیں رول نمبر چار اصفر اخضر کے بعد جو لکھا ہوا ہے اسفر حمزہ سات زبر زبر فر فرفر جی رول نمبر چار اتنی دیر اللہ کے بندو ایک لفظ میں کرتے کیا ہیں آپ لوگ مجھے سمجھ نہیں آتی چلیں آگے بتائیں یار رول نمبر تین آپ بتائیں اسفر کسے کہتے ہیں اسفر کون سے رنگ کو کہتے ہیں کون سے کلر کو کہتے ہیں کال میں نہیں ہے مکسلر پہ ہیں؟ پیلا زرد تو ازرخ ازرکھ کون سے کلر کو کہتے ہیں رول نمبر ایک ازرق رول نمبر ایک ازرخ کون سے رنگ کو کہتے ہیں نیلا ٹھیک ہے ابیت سفید اسود کالا احمر لال اخضر سبز ٹھیک ہے اسفر زرد پیلا ازرق نیلا آسمانی کلر ٹھیک ہے اس کے بعد انہی کی منَ منث ذکر کیا ہے ابیز کی منص بیضا اسود کی منص ہاں مجھے مل گیا جزاک اللہ خیر و حسن الجزاء اور نمبر ایک نیلا پھر بلیو پھر کیا تین چار لکھ دی ہیں ٹھیک ہو گیا بالکل صحیح ہو گیا ہاں صحیح بالکل آپ کا جواب بالکل درست ہے بیضا وئی ابیز کی منن سے بیضا اسود سودا ٹھیک ہے احمر حمرا اخضر خضرا اسفر صفرا اور عذرا زرقا ٹھیک ہے اچھا اب اس کے بعد کچھ اور مفردات ہیں فلاحن فلاح فلاح کسے کہتے ہیں ہاں رول نمبر آٹھ آپ بتائیں فلاح سان کو کہتے ہیں اچھا رول نمبر بارہ آپ بتائیں حسان کسے کہتے ہیں? حسان گھوڑا اچھا اور آپ یہ یاد رکھیے گا کہ یہ کچھ طلبا کیا ہوا آپ رول نمبر چھ آج کیوں نہیں ہے ان کی طبیعت پھر خراب ہے کیا اچھا رول نمبر دو ارسد دراز سے نہیں آ رہے اتنا لمبا نیٹ پرابلم تو کبھی نہیں ہوتا یا کوئی اور مجبوری ہے تو پھر یہ ہے کہ آپ کو ذہنوں میں ہونی چاہیے رول نمبر سات نہیں آ رہے کیوں نہیں آ رہے ٹھیک ہے دو بندے آ جاتے ہیں کلاس لینے کے لیے رول نمبر دو نہیں ہیں کئی دنوں سے نہیں آ رہے اچھا رول نمبر پانچ نہیں ہے کیوں نہیں ہے وہ بھی کئی دنوں سے نہیں ہے ٹھیک ہے اور رول نمبر چھ چلیں کہہ سکتے ہیں کہ ان کی طبیعت خراب ہو لیکن پہلے خراب تھی وہ کل آئے تھے اور پھر پتہ نہیں اچھا رول نمبر سات ہیں وہ بھی نہیں آ رہے کتنے دنوں سے نہیں آ رہے اور کیا کہتے ہیں اس کو رول نمبر نو ہیں آپ نے جن کو رول نمبر نو دیا ہے وہ تو میرا خیال سے میں نے شاید ایک یہ دو دفعہ کلاس میں دیکھیں اچھا رول نمبر دس وہ بھی آج نہیں ہے کبھی کبھی آ جاتے ہیں لائٹ نہیں ہوتی تو لائٹ كا انتظام ہو سکتا ہے اچھا تو رول نمبر گیارہ گیارہ ہیں ٹھیک ہے وہ بھی نہیں ہوتے اچھا رول نمبر تیرہ کبھی کبھی تشریف لے آتے ہیں رول نمبر چودہ کو بھی پتہ نہیں آج کتنے دن ہو گئے ہیں وہ بھی نہیں آ رہے اچھا رول نمبر سولہ ایک كو دیا تھا آج وہ ماشاءاللہ تشریف لائے ہیں کلاس میں کئی دنوں کے بعد شہد سے روٹ گئے تھے اس لیے تو یہ یاد رکھیے جو نہیں آ رہے کلاسوں میں تو کیوں نہیں آ जी جی چلیں جی کیا کہہ سکتے ہیں اچھا جی سور ہوں پوچھ لیجئے کہ کیوں نہیں آ رہے میں آپ کو نہیں ایسا کچھ کہہ رہا کہ آپ غلط کر رہے ہیں بس آپ سے صرف یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ ذرا ان کا پتہ کریں کہ ایسا کیوں کر رہے ہیں جب پڑھ رہے ہیں ہاں بس جن سے پوچھا تھا تو پوچھا تھا جن سے نہیں پوچھا تو ان سے بھی پوچھ لیجئے انہوں نے کیا بتایا تھا جی ٹھیک اچھا جی سورون کے لیے آ بیل بیل بتا دیا رول نمبر تین نے اللہ اکبر کبیرا اچھا رول نمبر چھ آپ کو آواز آ رہی ہے اچھا اچھا تو رول نمبر چھ آپ بتائیں چلیں آپ تشریف لے آئے تو اچھا ہوا حروف ان کے کیا معنی ہے نہیں کوئی بات نہیں بولیں خروف ان کے کیا معنی ہے خروف بہت مشکل آ گیا تو اچانک سے ایک دم سے خروف ان کیوں یہ پیچھے گزرا ہوا سبق ہے یہ سارے کے سارے الفاظ ہم پیچھے پڑھ کے آ چکے ہیں اور یاد کر کے آ چکے ہیں خروفن ٹھیک ہے اچھا کون بتائے گا خروفن کے معنی بتا دیں آپ سب بتا دیں جس جس کو آ رہا ہے خروفن کے معنی بتائیے ہاں جی بالکل ٹھیک ہے بالکل ٹھیک بتائیں بتائیں بتائیں معاشر معاش دم بہ دمبا ناجح دوسرے لفظ اس کے لیے وہ بھی آتا ہے ناجہ خروف اچھا جی آگے ہے صندوق وہ سب جانتے ہیں کہ صندوق کیا ہے ادارت البرید ادارت البرید ادارت البرید کے کیا معنی ہیں یہ آپ کو بتائیں گے چلیں یہ تو بتا دیں رول نمبر چھ یہ بھی مشکل ہو جائے گا ادارت البرید چلیں چھوڑیں ڈاک خانہ اچھا جی مفتاح العرفہ رول نمبر سولہ آپ اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں مفتاح فات رول نمبر سولہ مفتاح چابی کو کہتے ہیں تاؤس کیسے کہتے ہیں کیوں جی رول نمبر ایک تاؤس کیسے کہتے ہیں جی مور کو کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہوگی مفردات اور یہ جو مفردات ہیں نا رول نمبر چھ آپ بھی اور باقی ساتھی بھی ذہن میں رکھیں یہ ہم پیچھے پڑھ کے آ چکے ہیں سارے یہ دیکھیں آپ چلے گئے ہیں اللہ آپ کا بھلا کرے درس ہے جی ٹھیک ہو گیا تو اس کے بعد ہے قاعدہ یقیناً آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہوگا کہ قائدے میں کیا ہے تو قاعدے میں آپ کو پہلے یہ بات بتائی ہے کہ بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ وہاں پر دو پڑھے جاتے ہیں لیکن لکھنے میں ایک آتا ہے دو و پڑھے جاتے ہیں لیکن لکھنے میں ایک آتا ہے جیسے داوود کا نام ہے داوود نام ہے ٹھیک ہے کیا ہے داوود ایک نام ہے داوود کہ اس میں لکھی ایک واؤ جاتی ہے لیکن پڑھے دو واؤ جاتے ہیں کیسے داوود ایک تو وو کرتے ہیں واؤ سے پڑھا جاتا ہے یہ واؤ اور ایک وود ٹھیک ہے داوود تو یہاں پر واؤ داوود میں صرف ایک واؤ لکھا جاتا ہے اور پڑھنے میں دو واؤ پڑھے جاتے ہیں جیسے داوود اب کتابوں میں دیکھئے ذرا قائدے کے تحت لیکن اس جیسے دوسرے الفاظ میں پڑھا بھی جاتا ہے اور لکھا بھی جاتا ہے جیسے تواؤوس اب ایک تو یہ ہوا کہ لکھنے میں ایک واؤ پڑھنے میں دو واؤ ہیں جیسے داوود کے اندر اور بعض جگہ پر دو ہی و پڑھے جاتے ہیں اور دو ہی واؤ لکھے جاتے ہیں جیسے تاوس مور کا بھی ہم نے پڑھا مور کو کہتے ہیں تاوز اس کے اندر دو وا پڑھے بھی جاتے ہیں اور دو وا لکھے بھی جاتے ہیں جبکہ داود کے اندر ایک نام ہے جو داود ایک پیغمبر کا نام بھی داود علیہ السلات وسلام اس میں جو ہے اس لفظ کے اندر یعنی اس نام کے اندر لکھنے میں تو ایک وو آتی ہے لیکن پڑھنے میں کیا ہے دو و یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی اچھا اس کے بعد آپ ایک اور بات بتاتے ہیں کہ بعض الفاظ میں واؤ لکھا جاتا ہے مگر پڑھا نہیں جاتا کیا ہے بعض الفاظ میں واؤ لکھا جاتا ہے مگر پڑھا نہیں جاتا ٹھیک ہے جیسے آگے تین چار مثالیں دی ان میں سے میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں عام طور پر الا ہم لوگ اس میں اشارہ کے اندر پڑھا ہے نا کہ جمع مذکر غائب کے لیے کیا ہوتا ہے استعمال جب دور کے لیے ہو تو الا ایک کا استعمال ہوتا ہے اس میں اشارہ کا اب الا اس کے شروع میں حمزہ لکھا جاتا ہے پکا اور حمزہ پر ذمہ ہوتی ہے الا ایک اور اس حمزہ کے بعد و لکھی جاتی ہے اور آگے لا ایک لکھا جاتا ہے لیکن اس سمزہ کے بعد کیا ہے واؤ لکھی جاتی ہے لیکن پڑھنے میں واؤ نہیں پڑھی جاتی دیکھیں ہم لوگ کیا پڑھتے ہیں ہاد اولا اور کیا ہے تلکتا نکا کا اولائکا اولائک اب ورنہ اگر واؤ کو پڑھا جاتا تو وہ کیسے پڑھا جاتا الا ایک ایسا نہیں ہے بلکہ کیا پڑھتے ہیں اولائک ٹھیک ہے او نا اولائکا اب اسی طرح کی اور کئی سری چیزیں ہیں دو تین مثالیں آپ کو دی ہیں کہ ان کے اندر و لکھنے میں تو آتا ہے لیکن پڑھنے میں نہیں آتا سب سے پہلے اس کی مثال دی ہے اولو ٹھیک ہے اول الالباب ہے جیسے قرآن مجید کے اندر بھی آتا ہے اول الالباب تو وہاں پر کیا ہے وا لکھا جاتا ہے ساتھ میں لیکن پڑھا نہیں جاتا اول الالباب نہیں پڑھا جاتا بلکہ اول الالباب ٹھیک ہے لکھنے کی شکلیں شروع میں دی ہوئی ہیں پڑھنے کی شکلیں بعد میں دی ہوئی ہیں دیکھے لکھنے کی شکلیں اولو لیکن پڑھنے میں اولو اچھا لکھنے کی شکل میں آ جائیں واپس اولا ایک لیکن پڑھنے میں اولا ایک لکھنے کی شکل میں اولی لیکن پڑھنے کی شکل میں کیا الی اسی طرح لکھنے کی شکل میں ہمرو ہمر اور پڑھنے کی شکل کیا ہے ہمر اب جب کبھی بھی اگر آئین میم را تین حروف مل کر لکھے ہوں گے صرف اور صرف آپ اس کو آمر نہیں پڑھیں گے عمر بھی نہیں پڑھیں گے بلکہ کیا پڑھیں گے عمر آئین کے ذمہ کے ساتھ لیکن اگر اس کے ساتھ و لکھی ہوئی ہو آئین میم را ملا کر لکھا ہو اور اس کے بعد واؤ لکھی ہو تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ یہ آمر ہے آئین کے فتحہ کے ساتھ آمر جس کے ساتھ واؤ لکھی ہوگی تو وہ آمر ہوگا جس کے ساتھ واؤ نہیں ہوگی تو وہ کیا ہوگا عمر ہوگا عمر آج کا قاعدہ بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ وہاں و ایک لکھی جاتی ہے لیکن پڑھنے میں دو جیسے داود لکھنے میں ایک پڑھنے میں دو دوسرا بعض جگہ پر دو ہی وو لکھی جاتی ہیں دو ہی پڑھی جاتی ہیں جیسے تواس دو لکھی جاتی ہیں دو ہی پڑھی جاتی ہیں بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ وہاں و لکھی جاتی ہے لیکن پڑھی نہیں جاتی جیسے اولا کہ اس اصل میں کیا ہے ایک لکھنے میں اسی طرح اول اول کے اندر الو کے یہاں پر لکھنے میں نہیں اسی طرح ہے اجن حتم مسنا و سلاح و وہاں پر بھی قرآن مجید کیا ہے کہ لکھنے میں تو واؤ آتی ہے لیکن پڑھنے میں نہیں, نہیں آمرون واؤ کے ساتھ کیا ہے لکھا جائے واؤ کے ساتھ لکھا جائے تو آمر پڑھا جاتا ہے اس میں لکھنے میں لکھنے تو واؤ آتی ہے لیکن پڑھنے میں وا نہیں آتی ہم نہیں پڑھتے بلکہ کیا پڑھتے ہیں عمر. اب آ جائیں آپ لوگ اسی سبق کے الفاظ کے معنی معانی الکلمات کلمات کے معنی کچھ میں نے آپ سے پوچھے تھے تو جو باقی چون کے آسان تھے تو وہ نہیں بتائے نبیلون کا معنی ہوتا ہے شریف ذکیون من بلیت کن ذہن اشرب یہاں سے آگے دیکھیے یہ سیغ اور استعمال ہو رہے ہیں سیغے ان سے معنی سمجھ میں آ رہا ہے شرب یہ سمع یا, سمع اسے یا فتح یافتہ ای شراب ماضی کا امر امر حاضر کا سیگا اس کا مطلب ہے پیو حکم ہے اس کے اندر ٹھیک ہے ورنہ کیا ہے ای شرب شرب ای ای ای اشرب بھی ام امر آتا ہے ہے ہے سے سے اور دونوں کا ہسو اب کے بک بک کی ناقص کے سیغے ہیں امر ہے اس کا مطلب ہے کہ تم رو اچھا جی ان سے ٹھیک ہے نسی نہیں آئے گا امر انساسی نسی یہ بھی ناقص کا है ہے امر حاضر کا سیگا ہے انسا امر ہے مطلب بھول جا بھول جانا جامعہ یونیورسٹی کو کہتے ہیں ٹھیک ہے جامعہ کراچی ٹھیک ہے جامعہ پنجاب ویسے عام اردو کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے عربی میں یونیورسٹی کو جامعہ کہتے ہیں اور بڑے ادارے کو بھی جامعہ کہا جاتا ہے کل کل کا مانا کھاؤ اکالا یا کولو اکالا یا کولو نسورا یا نسوروں سے ٹھیک ہے اکالا یا کولو اس سے امر آتا ہے کل ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے کھاؤ مدرسہ اسکول مدرسہ دینی ہو یا ہو اس کو مدرسہ ہی کہا جاتا ہے کلیہ کالج ٹھیک ہے جو مدرسہ سے بڑا اور جامعہ سے چھوٹا بیچوں بیچ کالج یعنی نہ ہی تو سکول اور نہ ہی یونیورسٹی بلکہ کیا ہے کالج کلیہ تو گویا مدرسہ کلیہ اور جامعہ سکول کالج اور یونیورسٹی اس کے بعد سارے कर... سارے غائب کے سیڑھے ہیں یوہبو احب یوہبو بابے کیا نام ہے اس کا افعال ہے اکرم یكرم احباب یحب تھا تو احبا یحبو وہ ایک شخص محبت کرتا ہے یكراہو كرا ہے یكراہو فتح یفتاحو وہ ناپسند پسند كرتا ہے كرا یكراہو كا مانا ناپسند کرنا کراہت اردو کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے کہ فلاں چیز کیا ہے سے مجھے کراہت ہوتی ہے مجھے ناپسند ہے یشرب وہی شرح بشراب یا شراب یا شراب و فتح یا سمیا دونوں سے وہ پیتا ہے ایک شخص اکالیا یا کلو وہ کھاتا ہے ایک شخص یزح ظاہر کا یز اچھا جی معنی کے بعد ہوں جی ٹھیک جی ٹھیک کروا دیتا ہوں یا کو اکال یا کو لو وہ کھاتا ہے تم آپس میں مشورے کرتے एक تو کم از کم ایک بندہ کال نہیں کر سکتا اب کیا ہوگا جیسے بالکل سب کچھ لٹ گیا ہو تم سے اللہ کے بندو تم دونوں بیٹھے ہو تو ایک بندہ کال گروپ کال آپ لوگوں سے اب کیا ہوگا جسے سب کچھ لوٹ گیا اور جنگل بیابان میں بیٹھے ہوں اب کوئی بھی مدد کو نہیں آ رہا ہے یہاں سے نا تو وہاں کال کرو مجھے گروپ کال کرو خود بھی سنو ان کو بھی سنوا اچھا جی یب کی بکا یب کی وہ روتا ہے ایک شخص یسی ہو سوا یسو ٹھیک ہے صحیحا صاح وہ چلاتا ہے وہ چیختا ہے یس کو تو سکتا یس کو تو نثر ینسرو وہ خاموش ہوتا ہے احفظ ٹھیک ہے حفیظ یا احفظ کا مطلب یاد کرو ٹھیک ہے حفظ کرنا یاد کرنا ین سا نسیحسا بھول جانا بھولتا ہے ٹھیک ہے نسا بھول جانا اسی طرح بالکل لاسٹ میں وہی یا حفاظ و وہی حافظ یا اچھا حفیظ یہ یاد کرتا ہے اچھا جی یہ ہو گیا الفاظ کا سیکھے تھے تو میں نے کہا چلے آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں اچھا جی اب آپ دونوں کے لیے وائس کلیئر ہے کہاں کہاں پہ آپ دونوں خاص طور پہ رول نمبر چھ اور رول نمبر بارہ جی رول نمبر چھ آپ کے लिए وائس کلیئر اور رول نمبر بارہ کے लिए رول نمبر بارہ کے لیے ان کے لیے نہیں ہے وہ کال میں ہی اب تک نہیں آئے جی آپ کے لیے وائس کلیئر اچھا جی چلیے اچھا ٹھیک ہو گیا تو مفردات میں تو آپ لوگ یقیناً تھے مفردات چلیں شروع سے میں کر دیتا ہوں اب یز سفید کو کہتے ہیں مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے اسود بلیک کالے کو کہتے ہیں مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے احمر لال کو کہتے ہیں مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے اخضر سبز کو کہتے ہیں مذکر کے لیے استعمال ہوتے اسفر پیلا زرد کلر مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے ازرق نیلا جیسے آسمانی کلر ٹھیک ہے تو یہ تو سارے کے سارے آگے مذکر کے لیے اب یز اس احمر اخبر اسفر ازرق تو سبز اسفر زرد پیلا ازرق نیلا اسی کے ساتھ یہی کلر مونس کے اندر بھی چل رہے ہیں ابیز کو اگر مونس کے لیے استعمال کرنا ہو تو ہم کہیں گے بےغ ٹھیک ہے سفید اسوت کو اگر مونس کے لیے استعمال کرنا ہو تو سعود بلیک احمر کو اگر مونس کے لیے استعمال کرنا تو ہم لال اخضر کو اگر استعمال کرنا ہو مونس کے لیے تو خضرا سبز اسفر کو اگر مونس کے لیے استعمال کرنا ہو تو صفرا زرد ازرق کو اگر مونس کے لیے استعمال کرنا ہو تو زر نیلا ٹھیک ہے اس کے بعد فلاح کسان کو کہتے ہیں حسان کس کو کہتے ہیں گھوڑے کو کہتے ہیں اسی طرح میں نے آپ کو کہا تھا کہ حسان کی طرح کیا ہے فرش بھی کہتے ہیں گھوڑے کو سور بیل کو کہتے ہیں خروف دمبے کو کہتے ہیں اسی طرح میں نے آپ کو کہا تھا کہ خروف بھی کہتے ہیں دمبے کو اور ناجا بھی کہتے ہیں دمبے کو سندوق سندوک کو کہتے ہیں بکس کو ادارت البرید ڈاک خانے کو کہتے ہیں مفتاح, مفتاح چابی کو کہتے ہیں الغرفا کمرے کو کہتے ہیں تو کمرے کی چابی تو مور کو کہتے ہیں مور جو پنکھ پی نام ہے اسم ہے پاس اچھا جی جملے ہیں مفردات تو گزر چکے اس کے بعد جملے ہیں ہاوی کلنسو تن کلنسو ٹوپی کو کہتے ہیں ہاوی ہی مونیس لائے ہیں اس لیے کلنسو تن مونس پھر آگے بیضا لائے ہیں کلنسو کی وجہ سے تو حاضی قلن تو یہ ٹوپی سفید ہے حاضی بقر تن بقرا گائے کو کہتے ہیں یہ گائے کیا ہے صفرا ان زرد ہے پیلی ہے لون السماء ازرق اسمان کا کلر نیلا ہے الطاووس طائر تا جمیل اطاس مور طائر جمیل خوبصورت پرندہ ہے داود و تلمیزن نشیت چست کو کہتے ہیں تو داود نام ہے تو داود چست شاگرد ہے تلمیز شاگرد الغزال हिरण کو کہتے ہیں آپ کے ساتھیوں میں سے میں نے مانی پوچھے تھے انہوں نے بتایا تھا ماشاء اللہ بہت اچھا الغزالو ہرن ہیوان تیز ترین جانور ہے ٹھیک ہے سری جی لیکن چیتا جب اس پہ چپٹتا ہے تو اسے بے برحال کابو کر ہی لیتا ہے ہدی قطل حیوانات یہ کیا ہے ہدیقت الحیوانات کسے کہتے ہیں چڑیا گھر کو یہ چڑیا گھر ہے مئ و را الجار دیوار کے پیچھے کون ہے مئ وجار ٹھیک ہے من کون ہے ورا الجدار آپ دیکھ بھی رہے نشان ڈالا ہوا ہے اچھا جی المکتبتو امام مکتب المدیر الفاظ کو سمجھیے المکتبتو کہتے ہیں کتب خانہ جہاں پر کتابیں رکھی جاتی ہیں امام کہتے ہیں سامنے کو مکتب کہتے ہیں آپس کو دفتر کو، المدیر محتمم کو، تو المکتب تو قطب خانہ امام مکتب المدیر محتمم صاحب کے دفتر کے سامنے ہے، قطب خانہ محتمم صاحب کے دفتر کے سامنے ہے، طالبت قریبت من طالبا وہی طالبا ہے، قریبت قریب من المعلمت استانی، تو طالبا استانی کے قریب ہے، داود تلمیز نبیل، تو نبیل کہتے شریف کو الفاظ کے معنی میں بھی, بھی آپ نے دیکھا کیا ہے؟ تلمیز و نبیل و شریف, ہے. الباب شریف ہے آگے اس کی صفات بیان کر رہے ہیں. کہ وہ دروازے کو بند کرتا ہے وہ یفتا ہو اور کھولتا ہے کھڑکی کو یفتحو ہونا کھولنا کا کھڑکی ونڈو وہ کھڑکی کھولتا ہے وہ اجلس والی اور وہ کرسی پر بیٹھتا ہے وہ یقرا کتاب اور کتاب پڑھتا ہے تو کیوں اچھا ہے کیوں شریف ہے اس لیے کا دروازہ بند کرتا ہے کھڑکی کو کھول دیتا ہے کرسی پر بیٹھ کر کتاب کا مطالعہ کرتا ہے جو کہ آپ لوگ ایسے نہیں ہے اگر ایسے ہوتے تو الفاظ کے معنی یاد ہوتے اچھا جی آخری لائن یا حامد اے حامد خد اتابا کتاب کو لے لیجئے مکانک اور کھڑے ہو جائیے اپنی جگہ سے مم مکانک اپنی جگہ سے ٹھیک ہے مکان اپنی جگہ وضحب عد البعید اور چلیے کس کی طرف گھر کی طرف سمجھ میں آگی بات بالخصوص رول نمبر چھ رول نمبر بارہ اور بالعموم باقی تمام ساتھی آما کے جی پوش ہوئے کنا اچھا اچھا جی تو زیادہ زیادہ وقت دے تاکہ متریقۃ السریہ کو بھی پڑھیں اور علم الناحب کو بھی پڑھیں تو آج کل میری کلاسیں نہیں ہو رہی عالیہ کی بھی اور خادثہ کی بھی دونوں کی چھٹیاں ہیں وہ آٹھ تک آٹھ دسمبر تک یعنی آٹھ کے بعد کلاس ہوتی تھی ہماری خادثہ کی آٹھ سے لے کر آٹھ پینتالیس تک پھر جو ہے اس کے بعد آٹھ پینتالیس سے آپ لوگوں کی کلاس شروع ہوتی تھی تو نو پینتالیس تک جو کہ اب پورا ہوا تھا پھر نو پینتالیس سے وہ گیارہ پندرہ تک حالیہ کی کلاس چلتی تھی ٹھیک ہے تو ان اوقات میں اگر آپ لوگ کچھ پڑھنا چاہتے ہیں یا کچھ سیکھنا چاہتے ہیں اور اگر آپ لوگوں کے پاس اس سے پہلے یا اس کے بعد یعنی اپنی کلاس کا جو ہمارا مقررہ وقت ہے آٹھ پینتالیس سے نو پینتالیس اور اس کے بعد اگر آپ لوگ وقت دے سکتے ہیں اور پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اگر میری کتابوں سے ہٹ کر بھی اگر آپ لوگ کوئی اور کتاب آپ لوگوں کے پاس کوئی وقت بچا ہوا ہے طریقۃ الاسریہ اور علم الناحب کے علاوہ بھی اگر آپ کچھ لوگ پڑھنا چاہیں تو بالکل پڑھ سکتے ہیں اس کے لیے میں تیار ہوں اور انہی کتابوں کا اگر گزشتہ اس میں سے کچھ پوچھنا ہو آپ کو طریقۃ الاصریہ سے ہو یا علم علمب سے ہو تو آپ بالکل پوچھ سکتے ہیں کچھ بھی آرٹس سے لے کر گیارہ تک بیچ میں آپ کا سبق تو ظاہر ہے اسی ٹائم پہ ہوگا مقررہ وقت پہ آنے کی کوشش کیا کریں جو غیر حاضر ہیں ان کو بتا دیجئے کہ وہ کلاس ریگولر لیں اب وہ وقت نہیں رہے ہیں اب آپ کے امتحانوں کے دن آ رہے ہیں اب آپ کو کتابوں کی تیاری کرنی ہے ٹھیک ہے اور اگر اگلا درجہ آپ لوگ پڑھنا چاہتے ہیں اور اگر واپس واپس آپ لوگوں نے عامہ کو ہی پڑھنا ہے تو پھر ٹھیک ہے پھر آپ چھٹیاں ہیں ٹھیک ہے جی دوم یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ ہم سب کے حامی ناصر ہوں دعوانا آن الحمد رب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی جب آنے لگیں گے تو آپ کو بتا دیا جائے گا انشاءاللہ جب امتحان شروع ہونے لگیں گے تو آپ کو ضرور مطلع کر دیا جائے گا اللہ اکبرک